ولا تنطن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبست منهما رجالا خفيرا ونساءا واتقوا الله الذي تشاءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يجعل الله ورسوله فقد قام فورا عظيما اما عباد فاين خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر امور محصاتها وكل مهدتة بالبدعة وكل بدعة ضرالة وكل ضرالة من النار فاعوذ بالله السمع لليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله جعل من وجودكم ستة مؤتمر سامعين نجوان ساكير ہم نے سورج سننے کی آج کا حصہ پڑھا ہے جو آج خطبے کا موضوع ہے خطبے کا موضوع یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے بے شمار انعامات اور فضل و کرم میں سے ایک بڑی نعمت یہ ہے اللہ تعالیٰ کسی کو رہنے کا گھر سکون اور اطمینان حاصل کرنے کے لیے کسی کو اللہ تعالیٰ گھر نشیب کر دے یہ گھر ہونا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عظیم قریب نعمتوں میں سے ہے تو حصوہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے واسب عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ مہو وَبَاطِنَةً ظاہری اور باطنی نعمتوں سے اللہ نے تمہارے تمہیں مارا ماتھا ہاتھ لیا ہے چاروں طرف سے اللہ رب العالمین کی ظاہری باتلی ہر کسی کے نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں مالا مال کر دیا انہیں نعمتوں میں سے ایک نعمت اللہ نے فرمایا و اللہ ہو جہاں اللہ کو اللہ رب العالمین نے اپنی فضل و کرم سے اور انعام سے تمہارے لیے گھر کا انتظام کیا اور گھر کا انتظام اس لیے تاکہ تم وہاں آ کر کے سو کر کے بیٹھ کر کے آرام کر کے سکون حاصل کرو اسی لیے انسان جب سکتا ہے تو سب سے پہلے اپنے سکون اور انسان کے لیے کوئی جگہ ڈھونڈتا ہے کہیں جگہ مناسب مل جائے لیٹ کر کے گھنٹے دو گھنٹے آرام کر کے نیوز بھی نعمت اور ایک گھر جہاں آپ آرام کرتے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اور اسی گھر کے اندر اندر گلاد می نے ایک اور بڑی عظیم ترین نعمت رکھی ہے فرمایا ومن آلاته أن خلق لكم من أنفسكم أزراجا لتشكلوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك آلات لقوتي يتفترون ومن آلاته أن خلق لكم من أنفسكم أزراجا قال الله رب العالمين الأذين ترين لشان يومك قال اذين ترين کی اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہی چند سے تمہارے لیے جوڑا بھی ہی پیدا کیا وہ تم ازوا جا کی تاکہ گھر میں آؤ گھر سکون کی جگہ اور بیوی اچھا اس دیکھ بھال کرے بیوی سب سے بڑے تمہارے سکون کا ذریعہ بن اسی نبی حیث سے ہے اس سب سے بہترین عورت کون سی ہے وہ ہے کہ ادا نا ادا شب تھکا مادہ پریشان بہت ساری ٹینشن اور الجھن لے کر کے مرد گھر میں داخل ہو بی اپنی آدات اپنے گفتار اپنے کردار اپنے چار چلن کے ذریعے اس انداز سے سوہر کا دروازہ بول استقبال کیا کہ اس کا دل باغ باغ ہو گیا سارا ٹینشن ساری پریشانی ہو سب سے بہترین بی جی اللہ نے کرا الحرب الدمی نے اپنے فصل و کرم سے تمہارے اور تمہاری بیوی کے درمیان نکاہ رہتے ہی دو عظیم ترین پیدا کر ایک تو سو اور بیوی کے درمیان موجہ وجہ لگ میں موجود رحمت ایک تو موجہ اور دوسرے رحمت کا جذبہ مہربانی کا جذبہ پیدا الفت محبت پیدا ہو گئی اور کیسی استقب محبت نبی تھوڑا سا شاید ہی نب لم سارا لمتا ہے بھائی مشرن نکا ارے مرد مومن دنیا میں دو محبت کرنے والوں کو بہت دیکھو گے دی. تجارت میں دو ہیں دوست دو ہیں کاروبار میں پارٹر ہے بڑی محبت کرنے والی ہے لیکن نکاح کے بعد دنیا بیدی کے درمیان جو محبت پیدا کرتا ہے ایسی محبت دنیا میں کیارا دن ہوتا ادھر مثلاً نکاح ایک انسان بڑا سے بڑا حقیقی لگوٹیا جنری دوست ہوتا ہے ایک غلطی دو غلطی تین غلطی معاف کیا کے بعد نفرت پیدا ہوئی زندگی بھر کی دوستی جو ہے وہ اداوت سے تبدیل ہو جاتی اسی لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرض ہے اور امام فلمی اپنی سورن میں نقل کا تحر امین آسمان سے آئے اور کہا یا محمد کہاں تم کتاب کسی کے بھی محبت کریں لیکن محبت ایک نہ ایک دن عداوت سے تبدیل ہو لیکن میاں بیوی بی کی محبت دن میں پچاس مرتبہ لوگ دھوپ ہوتی ہے لیکن ایسی محبت کی ایک دوسرے کو جان دینے کے لیے تیار <سؤال> یہ نکاح تھی نکاح اسلام نکاح اور بھوڑے اور بھوڑی شادی کرنے لیں سمجھ گئے نا نوالی کی ضرورت ماں کی عزت با باپ کے سب کی وہ تو چند دن کی دو محبت ہوتی ہے اس کے بعد آوت دعوت میں تبدیل ہو جاتی ہے لا متحبہ نکاح سے محبت جو پیدا ہوتی ہے کبھی ایسی محبت کسی اور دوست نہیں دیتی اور دوسری کے موضع کے ساتھ رحمت رہمت اور ہے یہ اللہ رب العالمین کی شریعت نہ کاٹا شریعت نبی کی سنت کے مطابق جو شادیاں ہوتی ہیں پھر دونوں کے اندر محبت کا آدم مہربانی کا شخص کا جذبہ ایک مسلمان اپنی بیوی بی کو روز کلاس کرنا ہو تو ہم سنتے آ اپنی انسٹن توقین سمجھتا ہے بیوی بی کا ہاتھ پکڑ کر کے روز کلاس کرنا ایک انسان جس نے شرح نکاح کیا شریعت کے مطابق اگر سامان ہے بھاری سامان اٹھا لیتا ہے اور سوچا ہے کسی بھی سورج ہماری بیوی کی تو چیرا بھی نہ لیکن جو غیر نکاح ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں میرے خیال پارٹنر تو پارٹنر شپ ہی ہے سمجھئے نا کہ آپ سامان میں اٹھاؤں تو آگا تم اٹھاؤ میرے بھائی ایک دوسرے کا نا رحمت ہو رہا وجہ اللہ رحمت سب تک محبت اسی لیے ماحول اللہ اللہ شادی کیا دو چار دن کے بعد اسلامی شادی کی پتہ چل گیا بیوی کے اندر بڑا خطرناک مرض پیدا ہو گیا کروڑوں خرچ کرتا ہے بیوی کے راج پر لیکن کبھی اس کو مشکل نہیں سمجھ سکتی ہے ایک نفرت کا سبب نہیں خچا ہوتا کر لیا اور آ کر کے خرچہ ہی کرانے تک کرانے سب تک کا جذبہ اللہ نے پیدا کیا اللہ تعالیٰ یہ چیز ہمارے مسلم معاشرے میں باقی رکھے میرے بھائی آگے وہ اب اللہ ری نے فرمایا اسی اور اس سلک کے ساتھ اور دوسری آئے سے کیا ہے اور اللہ تعالیٰ اسی جوڑے سے تمہیں اولاد توتے تو نوازے نوازیاں ادا کیا ادا کیا اسی لیے ایک انسان اگر دو تو, تو بچوں کی ماں ہے کشتی گارڈ پیدا ہو جانے کے بعد بھی گسا ہوتا ہے لیکن سب کچھ کیا بہتر ہے کیا بتائے میرے بچوں کی ماں ہو چکی ہے کیا کروں گا زندگی بھر بن انسان یہ شام تو یہ دوسرا سکون قدر یا گھر بھی اور گھر والی بھی اسی لیے جب یہ अरे लोगों مارا सबसे لوگ سب سے بہترین انسان نعمت ہے سورت کی آزادی ہونے کے بعد سننے شریم کے رواج سب سے بہترین نعمت کیا ہے نشانا کے شد کرنے والی زمان زبان نشان کرنے والی زبان اور ادا کرنے والا دن کو دو اور گھر میں ایمان والی بیوی مل گئی تین نعمتوں سے بڑی نعمت کائنات کو کوئی دوسری نہیں ہوئی جب صحابہ نے پوچھا رسول اللہ دولت کی جمع کرنے والی اللہ نے مار لیں شاندا کرنشا کرن ایمار والی دیندار بیوی بی. اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو ایسے ہی بیویوں سے آماد دے لیکن میرے بھائیو گھر بھی اللہ نے سکون کے لیے بنایا اور اللہ رب العمین نے بیوی بھی سکون بی بی بی کے لیے کا پیدا کیا لیکن یہ سکون حاصل کرنے کے لیے خوش اسباب ہیں جو آج اس خطے کے اہم موضوعات میں سے ہیں وہ بہت سارے ہیں جن میں سے چند ہم آپ کے سامنے سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو وہ سارے اسباب ہمارے اندر پیدا ہو جائیں ہمیں اپنانے کے تو دن مزید سمائیں جس کی وجہ سے ہمارا گھر بھی سکون والا ہو ہماری بیوی بچے بھی ہمارے سکون سوتن پرائی بنے نمبر ایک میرے بھائی ذکر دکھ جب انسان اپنے گھر میں داخل ہو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوا جائے جب گھر سے نکلے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوا نکلے صحیح مسلم کہہ دے نبی رہے سراب شام نے ایک انسان اب اگر انسان صبح سے نکلا شام تک یا اے, کسی بھی وقت نکلا بازار کے اندر دنیا کے سارے کام کیا جب شام کو واپس آنے لگتا ہے تو اللہ تم نے فرشتوں کی ایک جماعت ہے شیطانوں کی ایک جماعت ہے ایک شیتان نہیں بلکہ شیتانوں کا پورا ایک گروہ ایک جماعت اس کے پیچھے لگی اور ان کا جو شیتانوں کا سردار ہے کہتا ہے آ جاؤ آ جاؤ ممکن ہے ہمارے رہنے کا بھی انتظام ہو جائے اور کھانے کا بھی انتظام ہو جائے جب یہ رہے سوال کے سامنے ساتھ سناتے ہیں شیتان اپنے گروہ پورے دے کے اس آدمی کے پیچھے چلا رہا ہے اس رواج کا پیچھا کر رہا ہے جب دروازے پر پہنچا اور دروازہ کھولا گیا بغیر ذکر کرتے ہوئے اللہ کا نام لیتے ہوئے بغیر سلام کرتے ہوئے بندہ داخل ہو گیا تو شیطان اپنی جماعت کو لے کے گھر میں اور کہتا ہے اطمینان رکھو سونے کا انتظام ہو گیا ہے کھانے کے انتظام کا انتظام کرو اب شیتان نہیں بلکہ شیتان اپنا پورا ایک روح ایک جماعت لے کر کے گھر میں داخل ہو گیا ہیں اب انتظار کر رہا ہے نہ سرکار کا کھانا رکھا جائے اور کھانے کے وقت اگر انسان بسم اللہ پڑھنا ڈھول گیا سڑک کر دیا جیسے آج لوگوں کو بڑا دستور ہے بات کر رہے ہیں اور اسی میں موبائل آ کر سب کم بھول گیا انسان انسان اب بغیر بسم اللہ کے بغیر فیگری کے اگر کھانا شروع کیا تو شیطان اس پہ آگے آگے کھاتا ہے اور شیتانوں کا ہمارے لیے رہنے کا بھی انتظام ہو گیا اور کھانے کا بھی انتظام ہو گیا اب کھانے میں شیتان شامل اور شیتان کی ایک سماج گھر کے اندر ہے جب شیتان کی ایک دھر ہوگی, ہوگی اور شیطان اپنا جما لیا تو کیا خیال ہے سونے والے کمرے میں میاں بیگے بی اور دو چار وقت شیتان ہوگے وہاں جھگڑے ہوں گے لڑائیاں ہوں گی طرح तरह کے انکراس ہوں گے اور کمال یہ ہے ہر ہر گھر میں ہر ہر بچی کے پاس ہر ہر روم کے اندر ایک شیتان اگر بیٹھا ہوگا تو پتا نہیں کہ آپ سوئے ہوئے ہیں بیٹی کیا کر رہی ہے بیٹی سے شیتان کیا کر رہا ہے کیا دیکھ رہی ہے یہ کس کا نتیجہ ہے یہ اس لیے کہ شیتان ہمارے گھر میں آیا نئی خلاسا نشا سناتے ہیں اگر انسان داخل ہو رہا ہے داخل ہوتے ہی میں کوئی نہ ایک بہترین سلام ہے اپنے ناموں میں سے ایک نام کبھی پرناج کیا ہے وہ سرام ہے اس کو آم کرو اگر سائنسان جی سلام کر لیا تو وہی دروازے ہی سے ملیانوں کا اب ہم ہمیں سے کوئی خسان اس گھر میں داخل ہو سکتا جس میں اس سلام اللہ کا نام لے کے داخل ہوا اور اگر سلام بھول گیا تو داخل ہو گیا کہتا ہے کرو داخلی کے داخلہ تو مل گیا اب کھانے کا انتظار کرو اور اگر کھانے کے وقت کھانا شروع کرنے کے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا تو شاہ جام کہتا ہے یہاں بھوکے مر جائیں گے اس لیے بہتر اسی وقت بھاگ کسی کو پکڑو اگر یہاں رہے گی تعلیٰ کا ذکر کرتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں شاید بہت ہی کم ہوگا جن کو داخل ہونے کی گوا یاد ہوگی لوگ دوستو دعاؤں کو یاد کرو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے جاؤ نہیں تھا جو میں کہوں کے اللہ یاد کا جب کوئی بھنڈا داخل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سلام کرتے ہوئے اللہ کا نام لیا پڑھ لیا دعائیں پڑی تو شیتان کہتا, کہتا ہے نکلو اس گھر سے کہیں اور تمہیں داخلے کی اجازت سے عورت تمہیں کھانا ملنے والا ہے میرے شیطان ہی سب سے بڑی وہ ہے شیطان یوں لوگوں کے درمیان لڑائی جھگڑے میاں بندی کے درمیان کے درمیان اور بھائی بھائی کے درمیان باپ اور اولاد کے درمیان ساری عداوت جو پیدا کرتا ہے وہ شیطان ہے اس لیے شیطان سے تنہما دو نمبر دو میرے بھائیوں ہمیشہ جب گھر میں داخل ہو تو کوشش کرو رات کو داخل ہونے کے بعد تیرا ہوتے قرآن دے نبی رہی رات صاحب نے فرمایا سنیں نبی داؤت کی مارکیٹ میں رہنے والوں تم میں رہ دیں گے گناوں اور برائیوں سے کوئی آپ کو نہیں بچا سکتے اس لیے گھر میں داخل ہو داخل ہو تو سونے کے پہلے پہلے چند ہی آیا صحیح انسان کو چاہے کہ پڑھ کر کے سویا جائے تاکہ جتنے گناہ ہونے ہیں سارے گنا اللہ تعالیٰ معاف کر دے میں اگر کوئی انسان سونے کے پہلے پہلے سورت الفول پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ادال کبر سمجھا دیتے ہی آپ نے شایا اگر کوئی انسان سورت البرا کی آپ کی دو ہوں سونے کے پہلے پہلے پڑھ لیا تو اللہ کا فاتا ہو اب شیتان سے شروع سے ہر قسم کے جرد اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کر وجن یہ ہے کہ سونے کے پہلے پڑھے اس نے سورت البکرا کی تو آج نے توڑ لیش یہ ہے آج ہم سے یہ نہیں ہوتا صحیح مسلم کی حدیث میں اپنے خاموں کے اندر سورت البکرا کی سلاوت کرو تو شیفان لا کرو تی شیطان اس گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا جس گھر کے اندر سورت البکرا کی سراوت کی جائے تو دوستوں تیراوت کمان نہ ہوگا آج سب سے بڑی مصیبت یہ ہے ہمارے گھروں میں چلا بتے قرآن یہ سارے ساتھی بیٹھے رمضان میں ایک قدم دیا ہوگا پھر اگلے رمضان تک قرآن کھولنے کی لوگ نہیں آتی انسان بیٹھا گھر میں موبائل کھولا جب تک موبائل خود سے نہ جائے جائے آدمی سونے جائے موبائل ہاتھ سے گرنے والا نہیں ایک مشرق پر ایک سوپے پر ایک بر, ایک جگہ بیٹھ کر کے بیوی اپنے موبائل دیں اپنی موبائل میں بیٹے اپنے موبائل میں بیٹیا اپنے موبائل میں ہر ایک یہاں تک کہ چھوٹا سا بچہ بھی ہے اب اسے کھلونا نہیں چاہیے اسے بھی موبائل چاہیے چاہیے اس لیے ساری چیزیں ہم ہمارے اللہ پہلا کر دیتے ورنہ میرے سوچو ایسے ہی اور اوپر کی طرف ایسا یہاں تک تھی میری بعد میں فجر پڑی اور اللہ کے پاس پہنچا اللہ اپنے فرمایا اللہ کی کھن اگر سورج پڑھتا رہتا یہ شکیلا تیرے گا پر ہوتا اب صبح ہوتی تو سارے مزید لوگ اپنے آنکھوں سے دھیرے کی برکت اپنی آنکھوں سے دیکھتے لیکن ہاں چکر ہاتھ ہوگا اتنا بڑا ریمو دبا رہی ہے کی کر رہا ہے سر جواب دے جاتا ہے لیکن ہمارے ہمارے دل کو آسنگ بھی نہیں ایک ختم ہوا دوسرا چار دو ختم ہوا تیسرا چار نہیں پتا نہیں نیوز کے نام پر پتا نہیں کتا ٹائم ہر دونوں چیزوں کو درسائے جم کی کمی رہے تو آپ سامنے ساتھ بڑا بڑی کئی روایتیں ہیں شیخوان کا سب سے بڑا ہے یہ آج کے سامنے فرمے ہیں یہ جرانے ہیں یہ سرا طرح کے نیوز کے نام پر جو عورتیں طرح طرح کی آ رہی ہیں یہ ساری عورتیں نہیں بلکہ شیتال کی قتل میں آ رہا ہے جو آپ کو دین سے دور کرنا چاہتا ہے اللہ کی رحمت ہوتے اللہ کی برکت سے اللہ کے مہربانی ہوتے اللہ تعالیٰ سے محروم کرنا چاہتا ہے دوستوں قرآن کی طرح سے گھر میں دلو. نمبر تھری عبادت علاقی اپنے گھروں میں عبادت کرو نلاوت پران ذکر کے نام کوشش کرو دوستوں عبادت اور سب سے بڑی عبادت نماز ہے اسی لیے صحیح بماری کو سن کر رہا ہے اللہ پور میں شاعر اے لوگ فرم نماز مسجد میں پڑھو اور پھر اپنے گھر کے لیے کچھ نقل و سنت بچا کر چڑھا بولو دیکھو بڑا سر تفہ کو بوہا اپنے گھر کو سجا نہ بنا مسجد پڑھو اور اپنے گھروں میں بھی آ کر کے نماز پڑھو سننے سے پڑھو لا کر سفید کو اپنے گھروں کو قبر نہ بنا دو قبرستان وہاں نماز نہیں پڑھی جاتی حالانکہ آج سارے لوگ سجا بڑی پڑھتے جو اللہ کا سب نہیں کرتا مسجد میں وہ بھی یہاں کمر کہاں پہ جو کبھی وہ بھی یہ شریعت کے خلاف یہ صرف مانگی ہے اللہ رجو نے فرمایا ہر ہر کاج سیدے کی جگہ نہیں ہے نماز کی جگہ نہیں ہے روگوں کی جگہ نہیں ہے تماش کی جگہ نہیں ہے نماز کی جگہ عبادت کی جگہ سب سے پہلے مسجد ہے فرائض کے لیے اور نماز پھر کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے گھر کو تمہارا مسجد تمہارے گھر کو تمہاری مسجد بنایا ہے اس لیے دوستو کچھ نہ کچھ نماز کا حصہ ہمیشہ مسجد کے علاوہ اپنے گھر میں رکھا کرو یا گھر میں پڑھو تحادر پڑھو تو کیا پوچھنا ہے اللہ بند کتنی بہترین چیز ہے نبی رحی اللہ تعلقات لاہور رحم اللہ ہوں براہن عبادت کرو رحم اللہ ہوں براہن اللہ اپنے اسے رحمتوں کا دروازہ کھول دے جو اپنی بیوی کو بھی کھاتا ہے میں بھی تو عبادت کروں ہماری بیوی بھی اچھے کام شریف ہو جائے فائن اگر وہ اسے سے کرتی ہے رفی تو پانی لیتا ہے پیزے اس کے نماز کے لیے اور دیکھتی ہے سوہر سویا رہ گیا شوہر جگاتی ہے اس کو بھی اپنے خاص نماز میں شامل کرنا چاہتی ہے اگر انکار کرتا ہے تو پانی جس چیزیں مارتی ہے تاکہ شوہر کی نیچ ختم ہو جائے اور تحت کی نماز پڑھے اللہ پر اس گھر سکون کا راحت کا اطمینان کا خوبیوں کا برکاستان اور کیا ہو سکتا ہے؟ بی بی بی کو ہاتھ نماز پڑھ رہی ہے شوہر میں پڑھ رہا ہے بچے بھی پڑھ رہے ہیں امام احمد اپنی کتاب الہدے کے اندر करते کرتے ہیں ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سے عزیز مرتے خود اپنا اپنی بیچک اور کہتے ہے تیر پہلا کہتے میں پڑھوں گا اور تم دونوں سو دو دو دو ایسا کی نماز پڑھے کھانا کھایا اطمینان ہوا سونے کے بجائے اب ہو رہے گا نماز پڑھنے لگے بیوی بی کہا تم بھی سو جا بیٹا کہا تم بھی سوچا وہ دونوں سو رہی رات کا ایک نماز پڑھے اس کے بعد بیوی کو کھایا میں سو کہا اب بالکل الحمد نمبر چار دوست پہلی فکر علاقے نمبر دو عبادت نمبر ایک اللہ رب اللہ سلام کر کے لا کے نمبر تین انسان عبادت نمازی کر چوتھی چیز بڑی اہم ہے اللہ نے قرآن کا قلعہ کمایا نیا اپنے حضرت نصیحت کی قرآن کا کیا ہے مبارک طرح میں ذاتر ہو تو سنی گردیو گھر میں داخل ہو سب زمین دیا جب کی باری جانی انہیں کتنی زمین کہاں چاہیے سردار اللہ کے زمین نہیں چاہیے مجھے جنگل زمین چاہیے مل رہے مجھے وہ عمل بتائے جس عمل کو کرنے کے بعد اللہ مجھے جنک دے دے مارو جنک چاہتا ہے لگو کیا خود سرام کروڑا سلام کرو اپنوں کو بھی جن کو پہچانتے ہو جن کو نہیں پہچانتے ان پر بھی سلام کرو میرے بھائی اللہ کام ہے سلام کرو اور ان کو زبان اچھی استعمال کرو ادبی کہنا اچھی زبان اس کا سر استعمال کرو اور سلام کہنا دن میں دل ہو جائے گا اللہ تعالیٰ ہے ان تمام کا ساتھ اپنانے کی توفیق میں فکرمائی دوستوں سلام خاص خیال رکھو ساری عدامت سارا بہت ساری نفرت ساری چیزوں کو ختم کر دینے والا اللہ, عمل اللہ نے سلام بنایا ہے بنا اسی لیے اللہ اللہ جب وہ مسلمان آپ کے جاتے مارا اب تم سلام ہوسلمانوں تمہارے ہو کر سیریس کا دشواری کا غیر قومی کا چلو یہ ہے تمہیں سلام سلام کرو اللہ کی فونوں پر ترے کر رہا ابھی کیا ہے جب انسان سلام کرتا ہے تو نفرت ہو ہوتی ہے اللہ کے مسلمان آپ کو ملتے ہیں اور کر سلام کا سلام عورت کو نقصان اور مسافر ملایا اور دونوں دوسرے گھر میں دعائیں مفرس کرتی ہیں اللہ صلی اللہ کی کسم دونوں کے ہاتھ الگ ہونے پہلے پہلے دونوں کی پچھلی زندگی کے سارے گنا معاف دوست ہم ان چیزوں کو اپنا گھر بھی ماحول بھی معاشرہ بھی گاؤں بھی سارے کے سارے لوگ سکون رہیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کرتے فرمائیں گے آخری جیل اگر آپ چاہتی ہیں سکون نصیب ہو تو اللہ کی نا سکونی کا اور پریشانی کا سبر ہوتی ہے اپنے سے اور اپنی اولاد سے بچاؤ اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ سوچا تم وہ احدید نارا ایمان مارو خود بھی جہنم سے بچو اور اپنے آپ کو اہل ویات سے بچاؤ اہل ویار کو جہنم بتانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے دلائی, ہر دلکھر, ہر منک ہر غلط ہر دلہ میں اپنی اولاد کو آپ ہی اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کی غرض آزاد ہو جائے کل لوکم بک لمس انسان آدمی بار اپنے گھر والوں پر بیوی بچوں پر بچوں پر بچیوں ہے قیامت <سلام> کے روز کو دور کر دیں کر رہے ہیں اللہ عر فرمان اور خلیفانا ہے ہر اچھے کام ان کے لیے استعمال کر لے اور خاص طور سے جس شہر میں رہتے ہیں وہاں کے حاکم شیخ سلطان حضرت اللہ ہر منا ہر آفت ہر مصیبت سے بچا لے لائن کے حاصوں کو روک لے جس میں آپ کا درخت ہے سہارا ہے ملت کا نشان ہے ارادہ اہمیت جتنے دنیا مسلمان ملک ہیں ہر مسلم ملک کو امن امنوان کا گھمارا بنا دے جہاں مسلمان اکلیت میں ہیں اللہ اکلیت, اکلیت دلچسنے والے مسلمانوں کی جان اللہ تعلام کی ہے اللہ اللہ بارش برساد ہے تاکہ لوگوں کے حیثی تبدیل دور ہو جائے اللہ کو اٹھا لے اللہ ہم سب کو دعبہ کرنے کی تو بھی ہم اپنے گناہوں کے اعتراض کرتے ہیں اللہ فحاكرت الله تعالى سبكم في رحمته الله يصل للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عباد الله رحمه الله ان الله يعمر بالعدل والاحسان وليس عند الكرم ويرا علي الفرحاء والذكر والذكر يا ذا الذين علموا الله يذكركم ودعوه يستجيب لكم الله تعالى